الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شروريا وسينا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مذللا ومن يضلل فلا هادية لا أشعب الله إله إلا الله وحده لا شريك لا وَأَشْهَدُ هَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوها الذین آمنوا من يلتز منکم ان من دینه فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ اللہ, اللہ, اللہ سب عنا و تعالیٰ نے جب سے انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام کی بےسط اور رسالت کا یہ سلسلہ شروع کروایا ہے اس دن سے لے کر آج تک حق اور باطل کی کشمکش یہ جاری ہے کفر اور اسلام کی یہ لڑائی خیر اور شر کا یہ مار کا اس وقت تک جاری رہے گا جیسا کہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت مشتاق کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ سنت ہے کہ وہ احکا کے حق اور ابدال باطل کے لیے حق کے دفاع حق کی سربلندی حق کی نصرت اہل حق کی نصرت کے لیے اور باطل کی سرکوبی اور اس کے استثال کے لیے ہر دور میں افراد چنتا ہے کہ جو احقاقی حق اور ابطالع بادل کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کیا کرتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں بھی فرمایا ہے وہ ذات کے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر مبوز فرمایا حق دے کر مبوز فرمایا لہراہ الدین کلے تاکہ یہ باقی جو سارے باطل دین ہیں ان پر اس حق دین کو غلط اتارتے اور یہ جو اقاقی حق اور ابتالے باطل کا فریضہ سر انجام دینے والا طائفہ ہے جس کو طائفہ المنصورہ کہتے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں ہمارے آج کے ممدوب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمتم واضح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ان کے بارے میں ان کی تریف ان کی سیرت مجھ جیسا ایک ادنا و طالب علم بیان کرے کوئی حیثیت نہیں ہے میری کہ جس امام کی شان اتنی ہے کہ جس کے بارے میں ایک دوسرا وقت کا امام اور محدث اور اسمور جال کا ماہر بیسوں کتابوں کا مصنف اور امام صاحب کا شاگرد حافظ رحمت اللہ علیہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں امام صاحب کی صرف بیان کرتے ہوئے کرنے سے پہلے بلکہ لکھتے ہیں مو من علی کہ مجھ جیسا مسلی آف بھی کہتے ہیں کہ مجھ جیسا بندہ آپ کی سیرت بیان کرے آپ کی شام تک سے کہیں بلند ہے مجھ جیسا آپ کی سیرت بیان نہیں کر سکتا شرماتے ہیں پلو ہل لکھ تو بینر کہ اگر مجھ سے رکن اور مقام بیت اللہ کے قریب مجھ سے یہ حلف لیا جائے مجھ سے یہ حلف اٹھایا جائے حلف تو, تو میں یہ حلف اٹھا دوں گا انی مار تو بے نہیں کہ میری ان دو آنکھوں نے آپ جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا انا ہوں مار آپ اسی علم نہ میری ان آنکھوں نے جیسا کوئی انسان دیکھا ہے نہ شیخ الاسلام ابرام کی نیمیاں جس دور میں پیدا ہوئے بڑے بڑے سبار محدین علماء اس وقت زندہ تھے اور آپ کی تاریخ مسلمہ ہے ایک تو آپ کے شاگرد ہیں جو کہ مشہور حافظ حافظ ابن کثیر حافظ ابن قیم حافظ ابن عبد الحادی راہ اللہ یہ سب تو آپ کو شاہ الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو اس وقت کے محدثین تھے صاحب و تہذیب الکمال والے تفت الشراف والے بہت بڑے محدث امام نصیح رحمہ اللہ اور ایک اور محدث ابن سید ناز یہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں بہت بڑے ناوی اور مفسر ابو حیان السی وہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں جمل قانی بہت بڑے امام ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں امام بغلی بہت بڑے امام ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں ابن دقیق العید بکت کے شیخ الحدیث سے آپ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کی تاریخ پر کھویا کہ اجماع ہو چکا ہے چند بلتیوں جامیوں اور حافظین کے سوا کہ جو اس وقت بھی امام صاحب کے بارے میں غلط پراپ و کیا کرتے تھے اور ماضی کریم میں بھی ایک جامی اور بلتی گزرا ہے جس کا نام زیادہ تھا وہ بھی شیخ الاسلام کے بارے میں بڑی بکواسات کیا کرتا تھا ایک جگہ لکھتا ہے کہ اس سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ابن تیمیہ شیخ الاسلام ہے تو ہم پھر ایسے اسلام کو سلام کرتے ہیں الگ اس کا جو شاگرد ہے عبد الفتاح ابو گدا زید ال کا جو کہ شیخ البانی کا بہت بڑا مخالف تھا ان کی بہت آپس میں کشمکش تھی اس نے ایک کتاب لکھی ہے العلم لکھنے پر مجبور ہو گیا ہے شیخ الاسلام آپ نے اس میں شیخ الاسلام لکھا ہے اور امام لکھا ہے بہرحال آپ کی امامت جلالت قدر بڑھتے علم پر گویا کہ امت کا اجماع ہے آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ایک گھرانہ اور اس کی سیاسی اور مذہبی حالت اس وقت کے ماحول کی کیا تھی کہ خلاف عباسیہ عباسی پارا, پارا ہو چکی تھی ٹوٹ چکی تھی خرافات، بدعات اباطیل یہ دین بن چکے تھے تو اس ماحول میں آپ پروان چڑھے اور روزی طرح جو بہت بڑا فتنا تھا کا ان کے مظالم کو بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مشاہدہ کیا ہلاکو خاں وہ لانٹی کافر تھا جس نے سب سے پہلے بغداد پر حملہ کیا اور لاکھوں ایک روایت کے مطابق کروڑوں مسلمانوں کو اس لانتی کافر نے قتل کیا پھر اس کی وفات کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا اباکہ خان وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا رہا اور اپنی باپ ہی کی پلیسوں پر گامزن را باپ کی پلیسیاں کیا اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی اور نے سارا سے دوستیاں تو اس کے بعد یہ مر گیا ہلاکو خان کا دوسرا بیٹا نگودر وہ تخت نشین ہوا ستاروں میں سے یہ نگودر پہلا بادشاہ تھا جو کہ مسلمان ہو گیا بم اسداق پاس ماں مل کے کعبے کو سنم خانے سے تو اس نے مصری اور شامی حکومتوں سے اچھے تعلقات اختوار کرنے کی کچھ کوشش کی لیکن تتاروں نے اس کو قتل کروا دیا اور اس کی جگہ پر اس کا بتیجا اباک خان کا بیٹا ارغون اور ہلاکو خاں کا پوتا تخت نشین ہوا اور اپنے باپ اور دادا ہی کے نقشے قدم پر چلا اسلام اور اہل اسلام سے دجنی ارگن کی بات کے بعد پھر اس کا بیٹا تخت نشین ہوا جسے کاغان کہتے ہیں اور یہی وہ کاغان ہے کہ جس کے سامنے ہمارے ممبوز شیخ نے التعمیہ نے کلمہ حق کہا تھا انتہائی جرت بے باقی شجاعت اور بصالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سامنے کلمہ حق کہا اور یہ کازان کے تعلیم میں سے دوسرا بادشاہ تھا جس کو جو مسلمان ہو گیا امیر ترون کے ہاتھوں پر امیر ترون کے بارے میں کثیر نے الوداع میں لکھا کہ اچھا مسلمان تھا عبادت گزار تحدت گزار زائد آدمی تھا اس کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہو گیا اور جب یہ مسلمان ہوا تو مسلمانوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائی بہت زیادہ خوشیاں منائی سونا اور چاندی تقسیم کیا گیا لیکن مسلمان ہونے کے باوجود یہ اپنی باپ دادا پردادا کی پیٹھی پر ہی نام رہا اس کالان نے اسلام قبول کرنے کے باوجود وہی جو الیاسا تھا اسی کے ناق فیصلے اور مسلمانوں کے خلاف اس کی دشمنیاں قتل و بھارت وہی برابر جاری رکھی اب اس کے یہ مظالم بڑھے تو شیخ الاسلام امام ابن تعمیر رحم اللہ اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس کے پاس گئے اور روایات میں آتا ہے کہ اس کا دربار سجا ہے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں شیخ اسلام نے ساتھیوں کو ساتھ لے کر گئے اور ادھر جا کر فطبہ کے بعد پرانی آیات اور احدیث پڑھنا شروع کر دیں عدل و انصاف کے متعلق مطلب. اللہ اور اس کے سور کے اقامات سنانے شروع کر دیئے کہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن یہ دیکھ اللہ کی آیات کیا کہتی ہیں احدیث کیا کہتی ہیں جو اس وقت میں ایک شریک بندہ وہ کہتا ہے کہ امام صاحب آواز کر رہے ہیں امام صاحب کی آواز بلند ہوتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امام صاحب کا گان کے کریم ہوتے جا رہے ہیں کریم تھا کہ امام صاحب کے گھٹنے اس کے گھٹنوں کے کریم لگ جائیں جب بے باقی کے ساتھ اس کے مظالم بیان کر رہے ہیں قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں تو وہ بڑا متاثر ہوا اس گفتگو کے ساتھ گفتگو سن کر اس نے پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا کہ یہ امام صاحب ہیں بہرحال اس وقت کازان نے ایک بات کہی امام صاحب کو امام صاحب کی اس گفتگو سے متاثر ہو کر کہ آپ میرے لیے دعا کریں امام صاحب نے دعا کے کری ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اگر کازان کا مقصد اس لڑائی کا مقصد سے دین کی سر بلندی ہے علاق المت اللہ ہے جہاد فیس بین اللہ ہے تو یا لسی مددگار اور اگر اس کا مقصد اپنی جہ و حسمت ہرج لالچ ہے تو یا لسے نکلے وہ بدستور آمین کہتا جا رہا ہے وہ آمین کہتا جا رہا ہے اور امام صاحب کے ساتھ جو وفد تھا وہ بڑا پریشان کہ امام صاحب اتنی بسیں کر رہے ہیں یہ تو ہم کو بھی مروا دیں گے لفظ نے شریف ایک بندہ کہتا ہے کہ جب امام صاحب اتنی دلیری کے ساتھ اس کے سامنے کلمے حق کہہ رہے ہیں اور غیر وہ بڑا جابر تھا بڑا ظالم تھا بس ہم تو ہم کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تو بس اپنے کپڑے سمیٹنے لگا تھا کہ ابھی بادشاہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ امام کی گردن اتار دو تنگ سے جدا کر دو اور ابھی امام صاحب کی گردن سے خون کے فوارے نکلتے ہیں اور میرے کپڑے جو ہے اس پر خون لگ جائے گا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹنے لگا تو یہ ہمارے امام جو اس وقت کے جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ رہی ہیں پھر کیا ہوا کہ اس وقت کھانا چنا گیا سارے کھانے کو شریف ہو گئے امام صاحب کھانا نہیں کھا رہے پوچھا گیا کھانا کیوں نہیں کھا رہے کہتے ہیں کہ میں اس کھانے کو کس طرح کھاؤں یہ جو گوشت ہے یہ مسلمانوں کی بکریوں اور بینڑوں کا گوشت ہے جو اس نے غصب کیے ہیں اور جن لکڑیوں سے یہ پکایا گیا ہے وہ مسلمانوں کی لکڑیاں ہیں تو میں کس طرح یہ گوشت کھا سکتا ہوں آپ نے کھانا نہیں کھایا وہ آپ کے ان باتوں سے متاثر ہو کر اس نے پروانہ امن دے دیا کہ اب میں دبی شب یا مثر میں قتل و وارت نہیں کروں گا اور آپ نے جو اس کے پاس مسلمان قیدی تھے ان کو بھی واپس اس سے چھڑا لیا اور وقت میں شریک بندہ کہتا ہے بعد میں امام صاحب کو کہ امام صاحب ہم ایک بندے نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے آپ تو ہمیں بھی منوا دیں گے امام صاحب نے کہا مجھے بھی تم جیسے لوگوں کی قدر کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے اور وہ بندہ خود کہتا ہے کہ جب امام صاحب واپس لوٹے تو یا واپس شہر گئے تو, تو آپ کا سہنزل لوگوں نے باہر نکل کر استقبال کیا گڑ سوار اور مجاہد دائیں دائیں سے آپ کا استقبال کرنے کے لیے لیکن جب ہم واپس گئے تو رستے میں کچھ ڈاکو نے ہمارے کپڑے بھی اتار لیے تھے بہرحال ساضان نے پروانۂ امن دے دیا کہ آئندہ میں مسلمانوں پر مظالم نہیں کروں گا لیکن یہ بدستور جرم کرتا رہا بد ایسی کی اس نے مظالم کیے اس نے مسلمانوں پر قتل و غارت کی اس نے لوٹ کسوٹ جاری رکھی پھر کیا ہوا کہ اس وقت جو مصر کے حکمران تھے وہ بھی کچھ انتشار کا شکار تھے اس نے اس انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دمشق پر حملہ کیا شام پر حملہ کیا اس وقت مسلمانوں کو بری طرح شکست ہوئی پھر کیا ہوا مختصر یہ کہ آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد امام صاحب نے مسلمانوں کو دوبارہ جہاد کی ترغیب دی ابھارا اس کے بعد امام صاحب نے جب لوگوں کو جہاد اور کتاب پر ابھارا تو سب سے پہلے جو مصر کا سلطان تھا اس کے پاس گئے اس کو سمجھایا اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا شام پر جو تاری کر رہے ہیں اور تو ادھر مصر میں بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے اگر تمہارے مسلمان بھائی دین میں تم سے مدد مانگیں فعلی کم تم پر لازم اور فرض ہے تم ان کی مدد کرو اگر تم شام اور دمشق کے حکمران نہ بھی ہوتے صرف تم مسلمان ہوتے تو پھر بھی کی روح سے تم پر لازم تھا کہ تم دمشق اور شام والوں کی مدد کرتے اب تو تیرے کندھے پر ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ تم حکمران ہو باہر والوں کو گھر دوائی اور آیات بڑی يَكُونَ اللہ قرآن میں بنواتا ہے اگر تم پھر جاؤ گے تم اس کے دین کی نصرت نہیں کرو گے وہ تمہارے بدلے میں اور لوگوں کو لائے گا سما لائے یقین ہم پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے وہ کین جیسے ہوں گے وہ جن کی صفات اللہ نے صحت میں بیان کی ہے جن کی اللہ محبت اور وہ اللہ سے محبت اور مومنوں پر نرم اور کافلوں پر سخت اللہ کے رفتے میں جہاد اور ملازمت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرنا امام صاحب نے ایک اور سے ایپ سے اس کو رغبت دلائی جہاد پر اور یقین دلایا کہ تو اٹھ کھڑا ہو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ضالی کا ومن آ کا وسلم اس وجہ سے کہ جو کوئی بدلہ لے جس قدر اس پر ویسی کی گئی ہے سننا وہ بھی پھر دوبارہ اس پر ویتی کی جائے تو اللہ کا وعدہ ہے لئی اللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا تو اے حاکم یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں ضرور ایسے لوگوں کی مدد کروں گا جن پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو ہم پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے فتح یقینی ہمارے ساتھ ہوگی بس تو تیار ہو جائے ان کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے اب کیا ہوا ان کو تیار کیا ایک اور فتنا کھڑا ہو گیا جناب کا مجالس اور محافل میں گلیوں میں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر حکمرانوں کو جہاد پر ابار رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو اس وقت کے فضاط اور فکاہ ہے سرکاری سرکاری مولوی کہہ لیں انہوں ایک اور کتنا کھڑا کر دیا کیا اتنا آپ آج کی حالات کو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری مسلمان ہیں یہ دو مسلمانوں کی آپس میں جان ہے یہ تو کتنا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں من اگر کے دو کرو لڑپ کی آپس میں سلا کرا دو علمائے سو نے کہا کہ یہ دونوں طرف مسلمان ہیں تو تاریخی भी سے تاریخ کرمہ پڑھ چکے تھے کزان کرما پڑھ چکا تھا اور وہ اس کے ساتھ روایات میں آتا ہے کہ فوکہ بھی ہوتے تھے شیو گھر علما بھی اپنے ساتھ رکھتا تھا نمازیں بھی وہ پڑا کرتا تھا تو ہر حال اس وقت کے علماء سو نے کہا کہ یہ آپ آپس میں دو مسلمانوں کی یہ جانگ ستنا سے بچنا چاہیے آج کل بھی آپ کو اس طرح ملیں گے جو یہ سارا اور ان کے جو اتحادی ہیں ہواری ہیں کفار اور کپارتدین جو کٹے ہیں اور جو سفاریوں کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں تو آج آپ کو بڑے بڑے صاحبان جبہ دستار ملیں گے جو کہیں گے یہ جی آپس میں مسلمانوں کی جان دو بڑے مسلمان ہیں اس وقت بھی کہا تھا بعض لوگوں نے اور تو امام صاحب نے دلائل کاتیا اور براہین ساتیہ کے ساتھ ان کی جو بودھی دلیلیں ہیں ان کے تاروں بخیر دیے تھے اور واضح کیا فتح القبرہ جو ہے اس میں بھی ایک لمبا سوال ہے اور اس کا جواب ہے کہ تاریخ مسلمان ہیں کرنا پڑتے ہیں ان سے کتاب جہاد کس قسم کا کتاب جہاد ہے اور مجمول فتح میں بھی یہ سوال اور علیحدہ سے بھی ایک جو رسالہ ہے محمد اللہ شاید اسلام کے نام سے ایک ان سے سوال کیا گیا کہ یہ تطاری کلمہ پڑھتے ہیں شاعر کا اظہار بھی کرتے ہیں ان سے جنگ جو ہے کس نوعیت کی ہے بہارا امام صاحب نے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ یہ جو تطاری ہیں یہ پیسہ ممتنع ہے یہ مرتدین کی قسم سے ہیں اور ان سے کتاب اس وقت فرض ہو چکا ہے بہرحال امام صاحب نے جب سلطان کو اس پر ابھارا کتاب پر اور مسلمانوں کو ابھارا اور اللہ کی جو مدد کے وعدے تھے وہ یاد دلائے آپ ہیں فتح ہماری یقینی ہے تو بعض لوگ کہتے تھے بعض امرا نے کہا کہ آپ انشاءاللہ شاء اللہ بھی کہیں ان شاء اللہ بھی کہیں کیا ان شاء اللہ میں کہوں گا لیکن انشاءاللہ کہتا ہوں نہیں کہتا کسی تحقیق سے مشروط نہیں کرتا کیونکہ فتح ہماری یقینی اللہ کا یہ بتا ہے کہ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جن پر ضرورت کی گئی بہرحال قصہ مختصر کا شخب جو ہے یہ ایک فیصلہ کنمار کا اور اسلامی تریق کے اندر ایک روشن باب ہے گلسان کا رنگ جو پڑا اسلامی فوجیں اسری اور شامی اور ایک طرح کی ستاروں کا لشکر اور عمار نے تیمین اس وقت ایک اور بات لی گئی اس وقت کا جو تحفہ منصورہ ہے وہ شام اور مصر والے لوگ ہیں اگرچہ میں کچھ خامیاں غلطیاں خطائیں اور بال کتاب بھی پائی جا رہی ہیں لیکن اس وقت جو امت پر یہ ایک مصیبت ہے کتنا قطار یہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ اپنی خامیوں غلطیوں کے باوجود یہ کا منصورہ ہے تو یہ آج بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے اندر خامیاں ہوں غلطیاں ہوں بعد بدات ایسی ہوں جو جوڑا ہے چھوٹی مدد ہے ایسی نہیں جو ملت سے خارج کر دینے والی ہے تو ہم اس کی وقت کا اچھے اور آسان طریقے سے رس بھی کریں گے اگر وہ ملانے جہاد میں ہے کتاب میں ہے اور اس کی مرض اور حمایت بھی کریں گے جیسا کہ امام نے تمہیا نے کہا کہ اس وقت مثر اور شامل پیسہ منصورہ ہیں بچے میں کچھ مدع بھی پائی جا سکیں گی بہرحال اس وقت ستاری فوج اور مصری اور شامی فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں یہ چار رمضان تھا اور سات سو دو ہجری اس موقع پر جب سلطان ناصر تلا نے پلنگ مارا کسرت جب تتار کی کسرت کو ان کیبت کی تھی ان کا ہو کر دبا تھا ان کی وی تو ایک مثال بن چکی تھی اس کو دیکھتا ہے تو کیا اس نے کہا یا خالد عبل الولید تو امام صاحب اسی نفر متوجہ ہوئے عربی عبارت جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فقال سکال عیدمیا پر اسی رفت ابن تیمیہ نے کہا کوئی دیر نہیں کی کہنے لگے کل یا مالک یوم الدین اے بادشاہ یہ کہ ایسے ہم کے دن کے مالک و نستعین ہم صرف تیری کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مرض مانگتے ہیں اور پھر سلطان کو کہا اثبت فانت منصور تو ثابت قدم رہے تیری مرض کی جائے گی یہ بھی بات جو ہے عبد الفتاح ابو گدہ نے اپنی کتاب العلماء الزاد اللہ دین آسر العلم رواج میں یہ ذکر کی ہے یہ جو واقعہ کیا ہے بہرحال وہ بات مجھے نہیں ملی کہ جو کہتے ہیں کہ امام شاہ سے اس نے کہا کہ اس کا کفارہ بتائیں مجھے اس کا کفارہ کیا ہے اگر وہ کسی کو مل جائے تو وہ بتا دیں بہرحال یہ جو فیصلہ کن مارکا تھا اس میں ستاروں کو عبرت ناک شک ہوئی اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اور اس میں بہت بڑے اسباف ہیں اس مارکا میں اور لڑائی میں اور اس جنگ میں اب یہ دیکھیں کہ امام نے تہمیاں حال جنگ میں ہیں اور سلطان نے کہا دیا خالد خال ملید اور امام نے یہ نہیں کہا کہ ابھی کچھ دیر رک جاتے ہیں لڑائی کر لیں گے اس بات سمجھا لیں گے اس کو بعد لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھائی تو مسلمانوں کو جمع کر لو جو کرنا کو سارے ہیں جمع کر لو قبر پوج کبر پرسن کو جمع کر لو راجیوں کو بھی جمع کر لو قرآن کو بدلی کتاب کہنے والوں کو بھی جمع کر لو ٹھیک ہے اور سب کو جمع کر لو اور اگر اس موقع پر تم نے کوئی شہید کی بات کی شرپ کا رد کیا تو پھر یہ ناراض ہو جائیں گے ابھی یہ موقع نہیں ہے تحید بیان کرنے کا شیرپ کے انکار کا کے رد کرنے کا ابھی یہ موقع نہیں ہے حکمت عملی اور فضرت پسندی کا تقاضا ہے کہ ابھی اس بات کو پیچھے رکھا جائے یہ ساری غلط باتیں ہیں تاخیر اور بیان رقط لہٰذا لائے جز ضرور کے وقت بیان کو موخر کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے بار اگر میں سے کچھ باتیں جو امام صاحب کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں امام ابن کئی محمود البابل سیب میں امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں بکنو جب ہم پر خوف اور ڈر کے بادل منڈلانے لگتے بساحت بن النون اور طرح طرح کے خیالات اور جنون اور شوپ و شبہ آنے لگتے بساکت بن العض زمین ہاں پر تنگ ہو جاتی اتائی نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہم امام صاحب کے پاس چلے جاتے پھر کیا ہوتا ہم جب آپ کے پاس پہنچتے آپ کو دیکھتے آپ کی باتیں سنتے کا کلو تو یہ سارا خوف یہ سارا ڈر یہ سارے شکوق و شبہات یہ طرح طرح کے خیالات آپ سے جب ہم ملتے آپ کی باتیں سنتے یہ سب ہم سے دور ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا کہ یہ خوف اور ڈر تھا یعنی کالب انشراہن اس خوف اور ڈر کی جانا ہمیں شا صدر نصیب ہوتی وہ قوتن ہمیں قوت حاصل ہوتی قوت ایمانی وہ یقیناً ہمارا یقین پختہ ہو جاتا و تمانیت ہمیں تمانیت سکون حاصل ہوتا ہم جتنے کئی معابل سید میں فرماتے ہیں مجھے ایک دفعہ نام صاحب نے کہا ما امی یہ دشمن میرے ساتھ کیا کر لیں گے کیونکہ آپ کو قید بند کی سوکھتوں سے بھی گزرنا پڑا جنتا ہوئی صدری کہ میں تو اپنی جنت میں ہوں میرا باپ تو میرے سینے میں ہے یعنی مرزا کا ایمان ہو و علم ہو وہ استمران لے رہے تھے اپنا ایمان اور اپنا علم کہ یہ جو مرضی مجھ سے کر رہے ہیں میرا ایمان اور میرا علم تو نہیں چھین سکتے جدھر بھی مجھے لے جائیں گے میرا ایمان اور میرا میرا علم میرے ساتھ ساتھ ہی جائے گا نا تو یہ میرا جو میری جو جنت ہے یہ تو میرے سینے میں ہے اے صفائی ان سی مجھے محبوس کر دیں گے نظر باندھ تو یہ خلوت ہوگی وہ قتل شاپ قتل کر دیں گے تو کیا شہادت ہوگی میرے لیے خراج ملکی سیاح جلا بتل گاڑتے تو میرے لیے سیر و تفریح ہوگی سیاحت ہوگی آخری میں نے کہی مجھے ایک دفعہ صاحب نے کہا المحبوس ہو من ہو بے ربی کا محبوس تو وہ ہے نظر بان تو وہ ہے کہ جس کا دل اپنے رب کی یاد سے غافل ہے بس معا قیدی تو وہ ہے جس کو اس کی خواہشات نے قیدی بنا رکھا ہے میں کیسی تو یہ امام صاحب کی جلالت قدر اور اس میں سے جو اسباب ہیں اس پر تھوڑی سی روشنی اور بات کو ختم کرتے ہیں ایک اور جی سنا کر آج کے حکام اور ستاری ان میں قدر مشترک کیا ہے ستاری کلمہ گو تھے اور آج کے حکام بھی کلمہ گو ہیں ستاری کا جو آئین تھا ان کا جو قانون تھا وہ خود فاختہ تھا اپنے دادا چنگیز خان کا بنایا ہوا تھا کرواتے اور آج کے قانون کو آئین اور قانون میں بھی کچھ پرماند کاری کی گئی تھی اسلامی قوانین کی آج کی جو قوانین ہے آج کا جو نظام ہے کا اس میں کاری کی گئی کچھ اسلامی سکوں کی قوانین کی ستاری جو تھے رستے والوں تھے ان کے ہاتھوں میں کھیلتے تھے آج یہ حکومت بھی کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کیا کر رہے ہیں سلیموں کے ساتھ والے کہتے ہیں کہ یہ کی جنگ ہے یہ سلیپی جنگ ہے اور یہ اس کے سب اتحادی بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی اول درجے کے اتحادی ستاری جو تھے ان میں رابطی بہت زیادہ تھے راضیوں کے ساتھ اسماعیلیوں باطنیوں کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں اور آج یہ رکان بھی دیکھ لیں آپ کیا ہیں اکثر و بیشتر میں روافظ ہیں اور قبر پرس اور ان کے جو گدی نشین قبروں کی حفاظت کرنے والے بلکہ ایک دفعہ تو میں نے وزیر اعظم کا بیان پڑا اخبار میں کہ یہ جو مزارات ہیں یہ جو قبریں ہیں ان کا تقدس استعمال کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں کرنی چاہیے ہم نے خود اس نے کہا تھا ہم اس کی مافی بہرحال یہ تتاروں اور موجودہ عمران میں یہ قدر مشترک طرف میں بیان کر رہا ہوں اس وقت علما فون نے کہا تھا کہ یہ تتاری مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور آج کل بھی آپ کو بہت سے علماء ملیں گے ایسے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ موجودہ حکام بھی مسلمان ہیں جو سلیبیوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی شریعت کو معطل کر رکھا ہے اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر پھر لوگوں پر اپنی شریعت نافذ کر رکھی ہے پھر جو اللہ کی شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں پھر ان سے قتال اور جنگ کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ مسلمانیں کما پڑتے ہیں یہ ساری جو قدرے مجھ پائی جا رہی ہیں امام تعمیر نے اس وقت یہ فتبہ دیا تھا کہ ان کے خلاف جہاد فرض ہے یہ سب چیزیں پائی جا رہی ہیں اگر نہیں ہے تو اس وقت ایمان تہمیہ نے یہ جہاد کا فتبہ دیا باقی ساری چیزیں وہی ہیں ان سے بھی دعا تھا اللہ تمانو تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا دین آمنو اے ایمان والو نہیں کمن دین ہے تم میں سے جو کہ اپنے دین سے پھر جائے گا دین کو پھر بھی جاتا ہے بعض لوگوں نے سب نے لکھا کہ دین سے مرتاز صرف وہی وہ ہوتا ہے جو قلم خود اسلام سے مستعفی ہو جائے کہ بس میں الیا کافر ہوتا ہوں یا میں سارا کہ دین کو قبول کرتا ہوں بس یہی یہ مرتاد ہوتا ہے اور کوئی نہیں کافر پر مرتاد ہوتا جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ مرتاد نہیں ہوتا بڑے لوگ کہتے ہیں لیکن اس کی پس پر کوئی دلیل نہیں ہے فکا بھی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں مزاک اربا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں اس میں مرتاد کی یہ تاریخ نہیں ہوگی یہ کہتے ہیں ارانیہ نے سارے مصنوع میں مرتاد کی تاریخ کی ہے وہ کہتے ہیں کل من اطا باد اسلامی ابل املی بنا لا فض الاسلامہ فرماتے ہیں ہر وہ بندہ جو اسلام کے بعد کوئی ایسا کال اور یا ایسا فیل کا مرتقب ہو جائے بما یونا کے دل اسلام جو کال اور فیل اسلام کے نواق میں سے ہو اسلام کو توڑ رہا ہو تو یہ بندہ مرتا ہے اب ایک اور بات بھی سے یہ ثابت ہوگی بعض لوگ یہ کہتے ہیں بعض لوگوں سے بات بھی کہتے ہیں جو نواقد اسلام ہے یہ تو ناقدے نے لکھے امام نے محمد عبد الحاب نے لکھے ہیں امتقدم سے لا کر دکھاؤ ہمیں تو یہ نواخذ اسلام اللہ حالانکہ جو فکہ نے کتابیں لکھی ہیں فکا کی اور اس میں باب ہوتا ہے حکم المرت اس میں وہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ مرتد اس میں یہ نواقد اسلام ہی ہوتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ جس طرح امام صاحب نے کہا یہ نواقذ الاسلام ہے اس طرح تم خبل کر کے دکھاؤ اب یہ امام امام الہمیا یہ کیا فرما رہے ہیں کہ الاسلام نے قول اطاباد عمل اسلام لانے کے بعد کسی کا کوئی قول اور عمل بنا یوناقد الاسلام یونا کے جو مادہ ہے وہی نواقذ کا یوناقد الاسلام اسلام لانے کے بعد کوئی بندہ نواز اسلام کا مرتخب ہو جائیے امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں محتاط کی تریف کرتے ہوئے کہ وہ جو قول اور عمل ہے اسلام کٹھا نہ ہو سکتا بہرحال محتاط کی یہی تریف ہے اللہ سے مانو تعالیٰ ماتا ایمان والا تم میں نے جو کہ اپنے دین سے پھر جائے گا قوم اللہ, اللہ تعالی ایسے لوگوں کو لائے گا یو ہب ہبونا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ نہ اور وہ اللہ سے محبت کریں گے عزی اللہ المنی ان کی سفارت یہ ہوگی کہ یہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے شفقت کرنے والے ہوں گے مومنوں کے سامنے بچ جانے والے ہوں گے مومنوں پر اپنی اپنا جان اور مال قربان کر دینے والے ہوں گے اور اسی طرح عزت اللہ یہ ان پر سختی کرنے والے ہوں گے اور کیا ان کی صفات ہیں تو جان دوں فیص عبیلّہ یہ اللہ, اللہ کے رستے میں جہاد کریں فی عبیل اللہ جہاد کریں گے یہ قید بڑی وزنی ہے فی نبی اللہ کی تومت اللہ کے لیے جہاد ہو اللہ کے دین کی سرخ بلندی کے لیے وہی ہے فیس عبید یہ اور کسی مقصد کے لیے ہو بطنیت قومیت کے لیے وہ فی فیس اللہ نہیں ہے نفیز اللہ کے رستے میں جہاد کریں گے اور اس طرح امام نئی بوری نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ سے بہانا پیچھے کابروں سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے ان سے جو پچھلی آیات ہے کہ جو کابروں سے دوستی کرتا ہے وہ انہیں میں سے ہے اب اس में जिहाद करेंगे। वो ला اللہ سبحانہ وطال نے کیا فرمایا ہے تو یوگی توم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا پھر جائے گا تو امام نیزا علی اپنی تفسیر غرائب القرآن میں لکھتے ہیں ای کفار فیرتب اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ سب نے کافروں سے موالات کرنے سے تبلی کرنے سے روکا ہے تو اس ایپ کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کوئی کافروں سے موالات کرے گا کافروں سے دوستی کرے گا اور مرتد ہو جائے گا کافروں سے دوستی کرنا تولی کرنا موالات کرنا یہ ارتداد ہے وہ ایسے ثابت کر رہے ہیں کہ پیچھے مرا جس چیز سے کیا گیا ہے وہ کافروں سے دوستی ہے اب اس ایس میں کہا گیا ہے کہ جو کہ اپنے نیند سے مرتاد ہو جائے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو کوئی کافروں سے تولی کرتا ہے موالات کرتا ہے ان سے دوستی کرتا ہے یہ ارتداد ہے فلیا علم تو وہ جان لے موم نیسا کہتے ہیں وہ جان لے اللہ, اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لائے گا مدد کریں گے نصرت کریں گے اللہ مجود. طریقے پر. تو بہرحال یہ تو بات ثابت ہوئی کابروں سے دوستی اور طولی جو ہے یہ نواس الاسلام اور ارتداد ہے اس ایسے بھی علماء نے ثابت کیا اب وہ اور بھی دوستی ہے کہتے ہیں کہ اپنے وطن کے لیے ملک کے لیے لالچ کے اندر آ کر ان کی مدد کر دینا سلیموں کی عہدوں نے سہارا کی ان کو اڈے دے دینا تو اس سے کافر نہیں ہوتا بندہ پھر وہ بتائے وہ کون سی دوستی ہے جو بندے کو مرتاد کرتی ہے کیا اس سے بڑھ کر کوئی دوستی ہو سکتی ہے کہ دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور ایک بندہ اٹھ کر ایک کے ہاتھ میں گن پکڑا یہ کس بات کی دلیل ہوتی ہے اس بات کی دلیل دوست ہے اللہ سبین ایمان والے فی سبیل لڈ ہیں، کرتے ہیں اور جو کفار مست کی نام میں قتال کرتے ہیں اس کے آگے کیا فرمایا فقاطل اولیا شیطان تم قتال کرو شیطان کے اولیاء سے شیطان کے دوستوں سے کہ جو سبوت کی راہ میں لڑ رہا ہے تبوت کے لیے لڑ رہا ہے اس کو شیطان کا دوست قرار دیا گیا ہے جو کسی کے لیے لڑتا ہے وہ حقیقت میں اس کا دوست ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر دوستی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جب دو آدمیوں کی لڑائی ہو رہی ہو تو ایک بند ایک ہی مرن دے اس کو گن پکڑوا دے اس کو اصلاح دے دے اس کو اٹے دے دے تو اس بات کی دلیل بھی اس کا دوست ہے اور دوست بھی اس سے مرد دوستی کا تصور نہیں ہو سکتا اگر یہ کہتے ہیں دل سے جب بندہ ان سے دوستی کرے تو پھر کابل ہوتا ہے تو پھر یہ بتائیں کہ ایمان کی تاریخ کیا ہے پھر کہیں ایمان کال اور عمل کا نام ہے جب ایمان کال اور عمل کا نام ہے تو کہتے ہیں کنو صرف دہلی کا نام ہے کنو صرف دہلی میں ہوتا ہے عجیب تنازعات کا شکار ہے تو بہرحال میں ایک حدیث سناتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ حدیث مسند آمد میں بھی ہے اور نسائی کتاب الخیل کی یہ پہلی حدیث ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ <سؤال> وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو ایک آدمی نے کہا یار ازال الناس ناسخیلا لوگوں نے گھوڑے رکھنے نظر انداز کر دیے وادہ السلا اصلاح اتار چکے ہیں وقالوا لا جہاز اور کہتے ہیں کہ لا جہاد اب جہاد ختم ہو چکا ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مکہ فتح ہو چکا تھا ہر طرف وطوحات ہی فطوحات ہیں تو اسلام تو غالب آ چکا تھا کفار پر تو باد صاحبہ نے سمجھا کہ اب جہاد تو ختم ہو چکا ہے اب اس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب گھوڑے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے مکہ فتح ہو چکا ہے تو یہ ایک بندے نے اس طرح کہا تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ لال جہاد اب جہاد ختم ہو چکا ہے ہرب اوزارا جنگ ختم ہو چکی ہے تو اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جب یہ بات سنی کہ رو کہہ رہے ہیں کہ اب جہاد ختم ہو چکا ہے لوگوں نے گھوڑے رکھنا نظر انداز کر دیے جب ختم ہو چکی ہے مکہ پتہ ہو چکا ہے اب جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے جب نبی کریم سمے یہ بات سنی تو اسی وقت متوجہ ہوئے اور کیا فرمایا ال جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاد اب ختم ہو چکا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں الان، الان، اب ہی تو اب ہی تو جا الکتال, جا الکتال کا وقت آیا ہے غور کریں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مکہ فتح ہو چکا مسلمانوں کا کوئی علاقہ کفار کے قبضے میں نہیں ہے فتوحات ہیں اسلام غالب ہو چکا ہے جو اس وقت کہ اب جہاد نہیں ہے نبی السلام کو کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے اور جو آج کل کے جو حالات ہیں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے سارے ملکوں پر کفار کا قبضہ بل واسطہ یا بلا واسطہ ہے کہیں تو وہ بلا واسطہ جو دونوں سارا بیٹھے ہیں سارا آپ کے سامنے افغانستان ہے یا عراق ہے تو کہیں پر کٹ پتنیاں ہیں اور بل واسطہ تو مسلط ہے ایک واسطہ ہے درمیان مرتدین کا تو اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جہاد نہیں ہے جو اس وقت کہ اب جہاد نہیں ہے فتح مکتا کے بعد کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بکواس کرتے ہیں جو آج کہے کہ اب جہاد نہیں ہے آپ تھوڑی اندازہ لگا رہے ہیں وہ تو قدار ہوئے نا جو آج کے دور میں کہہ رہے ہیں کہ اب جہاد ختم ہو چکا ہے جہاد کتاب کی اب کوئی بات نہیں ہے اور اسے ایک اور بات بھی جہاد نہیں ہے اور نبی وسلم نے کہا ابھی تو کتاب آیا ہے جہاد را کتاب اس کے بعد نبی اللہ محمد تم کہتے ہو کہ جہاز ختم ہو چکا ہے بلاو امتی, امم, میری امت میں سے ایک ہمیشہ ہاتھ پر کا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا اور سن لو تم کہہ رہے ہو گھوڑے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ختم ہو چکی ہے گھوڑوں کی پچھاڑیوں میں کیا متلی خیر رکھ دی گئی ہے الحیہ اور میری طرف یہ وہی کی گئی ہے کہ انی مقبوض اُن غیر ملبت میں اب اور زیادہ وقت تمہارے اندر نہیں رہ سکتا میری طرف یہ وہی آ گئی ہے میں جانے والا ہوں اور اسے پتا چلے آخری وقت کی یہ حدیث ہے غور کریں کہ اسلام کی فتوحات مکہ فتح اور اس وقت جو کہہ رہے ہیں جہاد نہیں نیت ان کے بارے میں ہمیں نے یہ فرمایا اور آج آپ دیکھ کہ کیا صورت ہے آج کے موجودہ جو تفاری ہیں یہ موجودہ حکمرانی ہے اور یہ دونوں سارا ہی ہیں جو سارے اکٹھے ہو کر اسلام اور مسلمانوں پر یہ ٹوٹ پڑے ہیں اور یہ کلمہ حق آج کہنا ٹھیک ہے آج مہمیاں نہیں ہے لیکن ان کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق بیان کریں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت قتل پرواہ نہ کرے حسن علامت ایک ادیس سناتا ہوں اور ان بال ختم کرتا ہوں ابھی سید خضری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ روماتے ہیں رسول اللہ سول اللہ نے فرمایا خبردار سن لو تم میں سے کسی کو لوگوں کا ڈر یہ آڑے نہ آئے کہ تم حق بات کہنے سے بعد آ جاؤ تم حق بات نہ صرف اسی وجہ سے لوگوں سے ڈر کر یہ سورج لم رہے ہیں لوگوں سے ڈر کر حق بات کو چھپانا نہیں ہے جب وہ ادار آ ہوں حق کو دیکھ لے او شاہیتا ہوں یہ حق کا مشاہدہ کر لے مطلب حق بات کہہ دے گا حق کو دیکھ لے گا حق کو پہچان لے گا تو پھر اگر وہ حق بات کہہ دے گا تو کیا ہو جائے گا کیا جو اس کی موت لکھی ہے کہ وہ پانچ سال بعد میں مرے گا ہک باد کہنے کی وجہ سے اسی وقت مار جائے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اگر اس کو اس کی مقدر میں لکھا ہے کہ اس کو اتنا ریزو دیا جائے گا تو کیا ہک باد کہنے کی وجہ سے وہ رزو نہیں اس کو ملے گا یہ بھی ایک حدیث کے اسی حدیث کے الفاظ ہیں یو میں آتا ہے لا کر رہا ہوں جلن اگر یہ حق بات کہہ دے گا تو اس حق بات کہنے کی وجہ سے یہ موت کے قریب نہیں ہو جائے گا موت اسے رکھت ہی آئے گی جب لکھی ہوئی بلا جا دوں اور نہ یہ رجب سے دور کیا جائے گا جتنا لکھا اس کو ملنا ہی ملنا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بات کہنے میں لوگوں کا خوف اور ڈر آڑے نہیں آنا چاہیے تو بھائی ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو دیکھیں سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا سنا ہے اس میں جو حق بات ہے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے تعمیر اقولہ اللہ علیہ وم علیہ الحمد اللہ